رب العلمی و سلاۃ اما علیٰ سعید المرسلیم امّا شعیط عرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وسلام علیہ رسول اللہ علی صحابیا حبیب اللہ صلاة نبی اللہ يا نور اللہ. يا نور اللہ. يا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو میں یہ سوچنے لگا کہ مدنی مننے جو آج الحمد ہمارے ملک بھر میں جو ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں وہ شاید ابتدا دے کے چوک جائیں گے کہ اور مدنی چینر کے ناظرین بھی جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سلسلہ مدنی منوں کا ہے تو یہ آج کیوں سارے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری مدرسۃ المدینہ کی پاکستان سطح کی مجلس کے اسلامی بھائی یہ گزشتہ دو دنوں سے یہاں پر ان کے کچھ مشوروں کا سلسلہ تھا اور الحمد ہمارے ساتھ رکتے ہیں شورا ابو خلیل محمد عقیل مدنی موجود ہیں تو ان سے مشورہ ہوا کہ بھائی کیوں نہ ہماری پاکستان سطح کی وہ مجلس جو اس پورے نظام کو چلاتی ہے تو مدنی چن... یہ موقع بھی ہے کہ ہماری اسلام بھائی الحمدللہ للہ یہیں موجود تھے تو الحمدللہ ان سے وقت لیا تو آج پیارے پیارے مدنی منو آپ کو ان تمام اپنے ذمہ داران کی زیارت کر رہے ہیں ان کی باتیں سنیں گے ان کا تعارف سنیں گے کہ جو آپ کے اس پورے مدرسۃ المدینہ کے نظام کو چلاتے ہیں یعنی کہ پاکستان سطح کا جو پورا یہ نظام ہے تو الحمد ہماری یہ مجلس یہ چلاتی ہے اور یہ الحمدللہ شیخ شخ تریقت امیر علیہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الییا ستار قادری رضوی زیائی دعمد و عالیہ کا یہ خصوصی فیضان ہے کہ مختصر سے ہی عرصے میں جو آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو جو آغاز کیا مختلف شعبہ جات بنائے تو آج وہ سفر جمعر علیہ سنت نے تنہا ہی شروع کیا اور جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا آج... الحمدللہ اللہ عمیر علیہ کے گلشن کے یہ مہکتے پھول الحمدللہ یہاں موجود ہیں اور آج ان کی صحبتیں ہمیں ملی ہیں تو میں سب سے پہلے ہمارے اپنے شورا ابو خلیل محمد عقیل مدنی سے عرض کروں گا کہ وہ ہمیں اور ہمارے مدنی منع جو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس پورے مدرسۃ المدینہ کا جو ہمارا جو تنظیم سٹرکچر ہے جو آپ کا یہ نظام ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں الحمد الحمدللہ ہمارا جو مدرسۃ المدینہ اس وقت قائم ہیں ان میں سب سے پہلے تو ایک مدرس ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا قرآن پاک پڑھانا تو ایک مدرسے میں یا پھر زیادہ مدارس میں جب تین درجے ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر ہمارا ایک ناظم ہوتا ہے جو ان تین درجوں کی کارکردگی بھی دیکھتا ہے منزلیں بھی سنتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے ماحول کو انتظامی معاملات کو بھی سنبھالتے ہیں تین سے لے کر تقریباً یہ پانچ درجوں تک یہ ناظم کہلاتے ہیں یہ جو ناظم ہوتے ہیں بعض زیادہ بھی درجے ہو جاتے ہیں تو یہ جب تقریباً اٹھارہ سے بائیس درجے ہو جاتے ہیں تو اس پر پھر ہمارا ایک ڈویژن ناظم ہے جو جا جا کر مختلف درجوں میں مدنی مرنوں کا امتحان لیتے ہیں ان کی تعلیمی کیفیت پر غور کرتے ہیں اور پھر ان کی کمزوری ہے تو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کے جتنے بھی معاملات ہو اس کو سمالتے ہیں یہ جو ڈویژن نازمین اس میں پھر تقریباً دو ڈویژن یا تین ڈویژن یا چار ڈویژن ناظمین کے اوپر پھر ہمارے کابینہ ناظمین ہیں جن کے پاس یوں سمجھیں کہ تقریباً چالیس کو کمو و بیش چالیس بیالیس پچاس کے قریب مدر سے ہوتے ہیں جن کے اندر پھر درجے تو پھر زیادہ ہوتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے سو درجے دو سو درجے مختلف صورتحال ہے تو اس کے اوپر کابینہ ناظمین ہوتے ہیں اور پھر اس تقریباً ایک یا دو کابینات پر دو کابینات پر یا پھر دو سے زیادہ بھی کابینات ان کے اوپر پھر ہمارے اراکین مجلس ہیں تو الحمدللہ آج یہاں پر یہاں جو اسلامی موجود ہیں یہ کابینہ ناظمین ہیں جن کے پاس سینکڑوں کے حساب سے درجے ہیں اور مطلب اس کے اوپر پھر جو نا وہ اراکین مجلس موجود ہیں یہ جو کابینہ کئی ایسے بھی سینکڑوں سے کم بھی ہے ضرورت ہم نے ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے جن کے پاس درجے تو چھوٹے ہیں لیکن وہ علاقہ وہ شہر وہ وہ ایریا بہت بڑا ہے تو ہم نے انہی کو انہیں نازم بھی وہی ہیں پھر کابینہ نازم بھی وہی ہیں اور ان کو اعزازی طور پر رکنے مجلس بھی بنایا تاکہ وہ ڈائریکٹ ہماری مجلس سے وہ مدنی پھول لیں اور وہ نیچے تک پہنچائیں ماشاء اللہ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی کہ جو اس شعبے کو بھی ایک عام طور پر جو ایک مدرسوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے الحمدللہ جس طرح آپ نے مختصرا یہ سنا کہ مدرس مدرس کے اوپر ناظم ناظم کے اوپر ڈویژن ناظم ڈویژن کے ناظم کے اوپر کابینہ ناظم اور کابینہ ناظم پر نے مجلس جس پورے نظام کو جو ہے وہ الحمدللہ للہ دیکھتی ہے اور اس کے تعلیمی اخلاقی معاملات بھی اس کے چیک کیے جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے اسلام میں موجود ہے تو میں نے رکن شورا کا تعارف تو کرائی دیا اگر فردن فردن تعارف بھی ہو جائے کہ کہاں سے تشریف لائیں کیا نام ہے تو ہمارے مدنی منہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے شہر کے اپنے علاقوں کے جن جن مدرسوں میں آپ جاتے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کہ واہ بھائی آج ہمارے فلان اعظم صاحب جو وہ مدنی چنل میں زیارت ہو رہی ہے تو کچھ اگر نام اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے میرا نام محمد زارت ہے میری ذمہ داری خیبر پختونخوا کے مدارس رکنی مجلس, میں مجلس میں ابو النس محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد فیاض تاری تابینہ ناظم مرکز الیا اور اس کے اطراف کے کچھ مدارس ہیں بادشاہ محمد حنیف تاری باب المدینہ کرا تھی کابینہ فیضان فاروق اعظم میرا نام محمد عابل اطاری ہے میری ذمہ داری کشمیر میں پورے کشمیر کے اندر رقم مجلس بھی ہے اور کابینہ نبی محمد وسیم اطاری مرکز اولیا فیضان امام اعظم کی ذمہ داری میری مرابا ابو مست محمد یوسف اختاری ماشاند. محمد سعید اختاری ابو الحسن محمد عمران اطاری بابل مدینہ محمد شفیق اطاری حد مدینہ کابل نازد کابیلا عثمان نگرانی بابل مدینہ صاحب اتاری <تصفح> محمد بلال اطاری باب المدینہ کراچی محمد محمد عرفان اختاری مدرس پر مدینہ باب المدینہ میں آڈٹ کی ذمہ داری محمد عرفان اختاری باب المدینہ فیضان صدی کے ابر عدینہ تھا محمد کامران اتاری رکن مجلس باب المدینہ اکرام رکنے رضا اتاری بلوچستان رکن مجلس پلک کابینہ نازم محمد رضا تاری منڈی بابین کابینہ نازیم سب تار محمد سجاد رکن مجلس سربارآباد محمد فاروق رضا اختاری رکن مجلس مدرس المدینہ گجرات اور اس کے اطراف کے مناظر محمد لیاقت تاریخ مدرسۃ المدینہ پاکستان سے تھا سبحان محمد محسن تاریخ تاریخ کبینہ ناظریم پیارے پیارے مدنی اور مدنی بھی الحمد آ, آ, دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے پورے ایک سسٹم کی تقسیم ہے اور یہ جیسے کہ ہمارے رکن شورا نے بیان فرمایا کہ یہ سینکڑوں مدارس بھی ہمارے اراکین مجلس کے پاس سینکڑوں مدارس <coughs> یوں اگر دیکھا جائے تو ایک ایک ذمہ دار کے پاس ہزاروں مدنی منوں کی ذمہ داری ہے اور ادھر اس وقت جو ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے کتنے مدارس پاکستان میں اور مدنی منوں کی تعداد وغیرہ تقریبا اس وقت جو پاکستان بھر میں ہمارے مدارس ہیں مم. اس میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یعنی مدنی منوں اور مدنی منوں کو ملا کر ایک ہزار بیاسی کے قریب جو ہے نا وہ مدارسے موجود مم. مم. اور مم. تقریبا اس میں کون لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ مدنی منع اور مدنی مُنیا حفظ و نادرہ کی تعلیم حاصل کر رہی تو یہ پچہتر ہزار کون لاکھ مدنی منع مدنی منیا ایک ہزار بیاسی مدرسوں میں حز الناظرا کی قرآن کی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ الحمد للہ دعوت اسلامی کی مدرس مدارس المدینہ کا یہ اعزاز ہے کہ الحمد للہ اس کا ایک پورا ایک سسٹم ہے یعنی کہ یہ بھی ان شاء اللہ ممکن ہوا تو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں تو فاروق بھائی یہ بتائیں کہ جو مدرسۃ المدینہ کا جو ہمارا نظام ہے جو تعلیمی جو آپ یہ پورا ایک سسٹم شروع کرتے ہیں تو اس کے جدول کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کس طرح اس کو آغاز جن کا آغاز ہمارے میں کس طرح ہوتا ہے الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کی مزید سوچ کے مطابق ہمارے مدارس مدینہ کا آغاز بڑے احسن اندازے ہوتا ہے جسے دعائے مدینہ کا نام دیا گیا ہے اسکول کالج وغیرہ میں اسمبلی وغیرہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ہاں دعائ مدینہ ہوتی ہے جس میں الحمد للہ ارزل سب سے پہلے دلاوت قرآن ہوتی ہے اس کے بعد ناد شریف پڑھی جاتی ہے اس کے بعد استغاثہ امیر علی سنت کا لکھا ہوا کلام استغاثہ پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ کے اندر عرض کیا جاتا ہے اس کے بعد امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا کلام اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے تمام مدنی منع مل کے پڑھتے ہیں اس میں الحمد للہ بہت پیارے پیارے اشعار ہیں نماز کے حوالے سے سبق یاد کرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد الحمد للہ شجرہ عالیہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد الحمد للہ و سلام ہوتا ہے اور اس کے بعد مدنی اعظم کے ساتھ جو ہمارا مدنی اعظم ہے کہ غیبت کے خلاف پلانے جنگ ہے مدنی اعظم کے ساتھ پیت اس طرح سے ہمارے الحمد صبح آتے ہی مدد سے کا سے دعائے مدینہ سے ہو اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور بالخصوص ہمارے چونکہ یہ سلسلوں کے ذریعے ایک ہمارا یوں سمجھنے کے پیغام بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ صبح کا ایک مخصوص وقت بھی ہے اس کا ظاہر یہ غالباً دس منٹ یا بارہ منٹ بارہ منٹ, منٹ, منٹ کا یہ دورانیہ ہے کہ جس میں تمام معاملات پورے کیے جاتے ہیں اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص دعوت ضرور دوں گا کہ وسائل بخش جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ جو دیوان ہے جو آپ نے منازعات لکھی ہیں ناتے لکھی ہیں دیگر کلام جو لکھے ہیں اس کا یہ مجموعہ ہے اسے حاصل کیجیے الحمدللہ اس میں اور ان کلام کو دیکھیے کہ امیر علیہ سنت نے اس انداز سے کس طرح مدنی منوں کی اور مدنی منیوں کی تربیت کی ہے کہ اپنے پیارے پروردگار اجز وجل کی بارگاہ میں مناجات پیش کریں حافظے کی مضبوطی کے لیے نمازوں پر استقامت کے لیے تو بڑی پیاری بات کہی کہ بہت ہی پیارے مدنی یہ جو اشعار ہیں ان میں بڑی جازبیت ہے اور میں اور بھی مزید دعوت مدنی چینل کے ناظرین کو دوں گا کہ اگر آپ نے کبھی دعائیں مدینہ میں شرکت نہیں کی تو ضرور کبھی جائیں اور دیکھیں کہ کتنا ایک روحانی منظر ہوتا ہے اور کس قدر ادب اور احترام کے ساتھ الحمدللہ ہماری یہ مدنی منع اور مدنی منیا یہ الحمدللہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں اور صوبوں کا وقت وہ جو ہے وہ بڑا پرکیف ہوتا ہے اگر آپ اپنے مدنی منوں کو چھوڑنے ہی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے بالوں کا جلدی میں نکل جاتے ہیں تو کچھ دیر اگر ان مدنی منوں کے ساتھ شرکت کریں گے تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے سد کے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا تو اخلاقی تربیت کا ایک بڑا الحمدللہ اس میں ہمارے دعوت اسلامی کے ہی ماحول میں اوور آل یہ ایک تورا امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو شامل ہو جاتا ہے تو ایک بہت اچھے انداز سے اس کی تربیت کا ایک نظام ہے تو کیا ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں مدنی منوں اور منیوں کی اخلاقی تربیت کا کوئی نظام فیاض بھائی الحبیب الحمد للہ شہر تریک امیر علیہ السل دامت برکاتم العالیہ نے ہمیں جو مدنی مقصد طا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اس کے لیے الحمد للہ امیر دامت العالیہ نے بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ مدنی انعامات کا اور جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے میں تو اسی طرح الحمد للہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے چالیس مدنی انعامات کا جو کارڈ ہے وہ میرا اللہ سنت الحمد للہ کے لیے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے تو اس میں یہ روزانہ کے جو مدنی انعامات ہیں وہ انتیس ہیں اور دو اس میں ہفتہ وار ہیں دو جو ہیں وہ ماہانہ ہیں اور سات مدنی نامات ایسے ہیں جو عمر بھر کے لیے ماشاء اس میں الحمدللہ جو پہلا ہی مدری نام ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بارے میں آج آپ نے پانچوں نمازیں بعض جماعت مسجد میں با امام تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کی تو الحمدللہ یہ جو مدنی نامات کی کارڈ کو پر کروانا ہے یہ دعائے مدینہ کے فوراً بعد الحمد روزانہ باقاعدگی سے فکر مدینہ کروائی جاتی ہے جس سے محاسبہ ہوتا ہے اور الحمدللہ مدنی منع پابندی کے ساتھ الحمد نمازیں باجمات مسجد میں باع مامہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید اس میں ہے کہ روزانہ درود پاک بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں اور فلموں ڈراموں دیکھنے سے بھی اس میں جو ہے وہ منع کرنے کی وہ ترغیب دلائی گئی ہے الحمدللہ اسی طرح جھوٹ غیبت حسد ان برائیوں سے بھی منع کیا جاتا ہے تو اس طرح الحمد ان مدنین اور بھی یعنی کہ مدنی نعمات ہیں تو اس پر الحمد لات جو مدنی منے الحمدللہ عمل کرتے ہیں اسی طرح روزانہ گھر میں بھی باہر بھی مدرسے میں بھی بے شمار ایسے مدنی منع ہیں جو کہ اسی مدنی حلیے میں با امامہ جو ہے وہ رہتے ہیں الحمد یہ مدری نامات پر عمل کرنے کی برکت سے الحمدللہ للہ بہت فوائد اور برکت الحمد للہ حاصل خاص کر ہمارے وہ قاری صاحبان یا وہ مدرسین جو اس بات میں خدشہ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مدنی منوں کا حافظہ کمزور ہے یہ سبق نہیں سنا پاتے تو لگتا یہ کہ شاید اگر مدنی نامات یہ نافذ کر دیں اور اس کو یہ مستقل مطلب وہ اس کو فالو اپ کرتے رہیں تو شاید ہمارے قاری صاحبان کا بھی دکھ دور ہو جائے گا اور اگر مدنی چینل پر ہمارے مدنی منوں اور منیوں کے سرپرست اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاقی معاملات اچھے ہو جائیں ہمارا مدنی منا مدنی منی بامل حافظ قرآن بن جائے اور یہ ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے تو اس کے لیے آپ کو دعوت یہی ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں نافذ جو مدنی نامات ہیں اس کو صرف فکر مدینہ ہی کروانے کا نام نہیں ہے اس کو چیک کریں اس کو بہت اچھے انداز سے اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں تو ان شاء اللہ عقیبہ آپ کی کیا ہم نے جو نا وہ پورے کے پورے بارہ تیرہ منٹ جو ہے نا ہم نے باقاعدہ اس پر رکھا ہے ماشاء اللہ کہ صرف فکرے مدینہ نہیں کروانی بلکہ آپ مدنی منی جو مریقاری صاحبان ناظمین اراکین مجرے سب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ جب بھی مدرسے میں جائیں تو دعائ مدینہ بارہ منٹ کی ہوگی اس کے بعد تیرہ منٹ تک آپ نے ایک ایک مدنی نام ان کو گھول گھول کے پلانا ہے بادشاہ ان کی تربیت کرنی ہے کہ جھوٹ سے کیسے بچنا ہے غیبت سے کیسے بچنا ہے آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے اپنے گھر میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اب پہلے ان کو ایک ایک مدنی نام سمجھائیں کہ مدنی نام ہوتا کیا ہے اس پر عمل کیسے کیا جائے گا تو بارہ منٹ ہر روز ہماری باقاعدہ اس پر فکر مدینہ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تربیت کا نظام ہے ٹوٹل بارہ منٹ ہی فکر مدینہ ہوگا فکر مدینہ صرف یہ کارڈ بھرنے کا نام ہی نہیں کہیں گے بلکہ جو اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے یہ سب ہی فکر مدینہ ہی ہے تو مدنی منع بھی نیت کریں اور کاری صاحبان جہاں اس طرح کا انداز جو ہمارے رکنی شورا نے بیان فرمایا کہ اگر آپ اس کو نافذ کر لیں گے تو یہ الحمد ایک ایسا اس کا روحانی فیض ہے اور اس کی ایسی برکتیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اخلاقی معاملات میں یہ بہت تبدیلی ہوتی ہے اور بارہایسی مدینی بہاریں ہوتی ہیں بلکہ مجھے یاد ہے مدینہ الاولیا ملتان میں ایک مرتبہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے ہی جانا ہوا تھا تو انہی دنوں میں ہی یہ باہر ہوئی تھی کہ ہمارے مدنی منع جو ہے وہ اجتماع کے مدرسے کے بعد کہیں سے بہت ہی باوقار انداز سے سر جھکا کر گزرا کرتے تھے تو وہ کریب ہی کوئی غیر مسلموں کی آبادی تھی تو کچھ چند غیر مسلم جو ہے وہ انہیں دیکھا کرتے تھے تو آخر کار ایک غیر مسلم خاندان میری بھی ملاقات تھی کہ الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے کہ ان مدن منوں کا ہولیا اور ان کا انداز اور ان کا سر نگاہیں جھکا کر چلنا یہ الحمدللہ اس غیر مسلم کو مطلب ٹرک کیا کہ الحمدللہ یہ کس طرح سے برکتیں ہیں اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہی ہیں تو یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے کئی ایسی باتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز سیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ دیگر عبادات جو ہیں ان کی طرف ان کو رغبت ہو تو مدرسۃ المدینہ میں کیا نماز وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم الحمد للہ امیر علی سکندر بانی دعوت اسلامی شیخ دعوت برا کاریہ کی نظر خیس ہے الحمد جیسے ہمارے خیال بھائی بتا رہے تھے کہ جی پہلے مدنی نام نمازوں کے حوالے سے پانچ نمازیں مسجد میں بعض جماعت تقبیر اللہ کے ساتھ ادا کی الحمدللہ نماز کی تربیت ہمارے مدس المدینہ کے اندر مدنی منوں کو دی جاتی ہے جس کے اندر الحمدللہ نماز کے اثکار جو ہیں اور نماز کے مسائل گزو غسل اس کے علاوہ نماز کے اندر فرائض ہیں شرائط ہیں واضح بہت ہیں یہ سارے سسول الحمد للہ ہمارے مدنی ملوں کو مدثر المدینہ کے اندر سکھایا جاتا ہے اور طور پر الحمدللہ ہمارا جو یومیہ تعلیمی جذبہ ہے مدثر المدینہ کا اس تعلیمی جذبوں کے اندر جو الحمدللہ للہ بقاعدہ طور پر اس کا وقت پیریڈ شامل کیا گیا ہے کہ جس وقت کے اندر الحمدللہ للہ ہمارے مدنی ملوں کو نماز کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے جس کے اندر وہ نماز کے مسائل اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی جو چیزیں ہیں نماز ہے اس کے علاوہ دوسرے افسر جو ہیں یہ سارا سلسلہ الحمد للہ امیر سنت دام پر اس سوچ کی وجہ سے مقصد کی وجہ سے اپنے افسانہ لوگوں کی کوشش کر اسی کے تحت الحمدللہ یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے مجھے اللہ وہ بات یاد آ رہی ہے اسلام بھائی کی کہ دعوت اسلامی نے اور امیر سنت کا فیضان ہے کہ کہتے ہیں کہ پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کا بڑا خیال کرتے ہیں تو امیر علیہ سنت کا کیسی شفقتیں محبتیں ہیں کہ الحمدللہ ان کی نسبت جو ہمیں ملی اور یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ملا تو یوں سمجھے کہ یہ وہ کام جو والدین کو کرنا چاہیے ہے نا اگر کسی کی اولاد ہے تو نماز سکھانا یہ کوئی قاری صاحب کی ذمہ داری تھوڑی ہے جو ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ سکھاتے ہیں ان کو پاکی نا پاکی کے مسائل تو ان کو سکھانے لیکن الحمد یہ امیرہ علیہ سنت کا فیضان ہے کہ جن کے صدقے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ملی مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے اور جس کے اندر ہمارے مدنی منع اخلاقی تربیت حاصل کرتے ہیں اور یوں سمجھ لی کہ فرض علوم بھی سکھا جاتے ہیں تو یہ فرض علوم جو ہے وہ الحمد للہ مدرسۃ المدینہ میں سکھائے جاتے ہیں تو اگر آپ اس سلسلے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہوں تو آپ قریب ہی مدرسۃ المدینہ کی شاخ سے رابطہ فرمائیں اچھا اس میں کیا ایسا بھی ہے کہ والد سرپرستوں سے رابطہ کیا جاتا ہو ان سے رابطے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی ہاں رسمد للہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں سرپرستوں کا مدنی مشورہ کیا جاتا ہے تربیتی اجتماع بھی اس کو اپنی تلفظ میں کہتے ہیں اصطلاح میں اس میں الحمدللہ للہ سرپرستوں کی شرکت ہوتی ہے اور ان سے مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ان کو ذہن بھی دیا جاتا ہے اور الحمدللہ ان کے مدنی منوں کی تعلیمی اور اخلاقی کیفیت کی کے متعلق بھی ان سے گفتگو کی جاتی ہے اور مدرسات المدینہ سے چھٹی کرنے کے بعد ان کے گھر میں کیا معاملات ہوتے ہیں یعنی وہ سبق یاد کرتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اپنے والدین کے ہاتھ پہنچومتا ہے تو اس کے متعلق بھی ان سے گفتگو کی جاتی ہے الحمدللہ اس اجتماع کی برکت سے بعض سرپرست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ للہ یوز وجل مدنی قافلے کے مسافر بن جاتے ہیں اور مدنی نامات کا رسالہ جمع کروانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے اور الحمدللہ مزید اس کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے الحمد وہ نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہیں اور داڑی اور امامہ شریف سجا کا اللہ وہ مبلغ دعوت اسلامی ماشاء اللہ ہاں تو یہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ دیں کہ مدرسۃ المدینہ میں آپ کا مدنی منا یا مدنی منی اگر داخل ہے اور یہ علم حاصل کر رہا ہے تو گویا یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کے گھر کو گہوارہ سنت بنانے کے لیے آپ کا ایک ایک, ایک نعمت مل گئی آپ کو اور ان قریب انشاءاللہ اللہ اس مدنی منے کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شفقت بھری کوئی انفرادی کوشش ہو جائے مجھے یاد آ رہا ہے مدنی منع کی باہر کہ وہ کاری صاحبہ نے ترغیب دلاتے ہیں بیانات سننے کی تو الحمدللہ وہ سلسلہ یوں بنا کہ مدرس آآ ہمارے چونکہ کئی مسجدوں میں المدینہ لائبریری بھی امیر السنت کے فرمان پر قائم کی جاتی ہے تو اس مدنی منع نے کیسے لیا امیر السنت کا ان دنوں میں آڈیو کیسٹ آیا کرتا تھا تو اپنی والدہ سے جا کر جب وہ کام کاج فارغ ہوئی تو کہا کہ امی آپ کا ایک گھنٹہ چاہیے تو, تو اس سلسلے میں مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک گھنٹہ چاہیے تھا بیٹا بولو کیا کام ہے کہا کہ نہیں آپ اپنے کام کاج فارغ ہو جائیں مجھے ایک گھنٹہ دیجیے اب وہ مدنی منو نے اس خوبصورت انداز سے اپنی والدہ سے یہ مدنی ضد کی کہ بہر آخر وہ کام کاج فارغ ہوئی اور جب کام کاج فارغ ہوئی تو کہا کہ بولو بیٹا میں فارغ ہوں کیا کرنا ہے تو کیا آئیے ادھر وہ ایک جگہ لے گئے اس مدنی مندر میں پہلے سے کیسے لگائی ہوئی تھی والدہ کو بٹھا کر انہوں نے امیر علیہ سنت کے بیان کا کیسے شروع کیا اب وہ کیسے چلتا رہا اور والدہ کے سمجھ کے وہ اصلاح کا ذریعہ ہوتا رہا الحمدللہ للہ ان کی والدہ نے شرحی پردہ کرنا شروع کر دیا تو ایسی بہت سی ہیں ایسی بہت سی باہر ہیں کہ والدین سرپرست مدرسۃ المدینہ میں آ کر بتاتے ہیں کہ رات کو آنکھ کھلی ہم نے دیکھا کہ مدنی منا جو تعجب پڑھ رہا ہے ایسی کئی بار ہے تو یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ الحمدللہ یہ اس تربیت کا ہی نتیجہ ملتی ہے جو ان کو مدرسۃ المدینہ میں نصیب ہوتی ہے اگر آپ سرپرست ہیں اور آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا آپ مدرسۃ المدینہ میں جائیں اپنے مدنی منع کی تعلیمی کارکردگی اخلاقی کارکردگی کے حوالے سے ان کے اساتذہ سے مشورہ بھی کریں ناظم سے بھی مشورہ کریں اور اگر وہ آپ کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ قافلے میں سفر کریں تو انہیں یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو قافلے میں کیوں سفر کرانا چاہ رہے ہیں اسی لیے نا کہ وہ فرض الون جو آپ کے مدنی منع کو قاری صاحب مدرسے میں سکھا رہے ہیں یہی مدرسۃ المدینہ آپ کو آپ پر جو فرض الون ہے وہ سکھانا چاہ رہا ہے تو آپ قافلے میں سفر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نمازیں درست ہو جائیں ہو سکتا ہے غسل میں کچھ کمزوریاں تھیں وہ دور ہو جائیں تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ اگر آپ کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہر ماہ تین دن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے قاری صاحبان سے ہی مدنی نماز کا رسہ لے لیجیے باقاعدگی ساتھ فکر مدینہ کیجئے اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی اکیلے نہیں جائیں اپنے مدنی منوں کو بھی ساتھ لے جائیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں اجتماع میں شرکت کرائیں انشاءاللہ دیکھیں کہ اس کے اثرات نہ صرف آپ کے مدنی منع پر بلکہ الحمدللہ للہ آپ کی اپنی ذات پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے تو یہ سالانہ جو ہمارا اس وقت جو سلسلہ چلتا ہے تو ظاہر ایک بہت بڑی تعداد حفظ بھی کرتی ہے تو حفظ کے بعد مدنی منا کیا کرتا ہے الحمدللہ للہ جو ہمارے یہاں مدنی منہ حصہ مکمل کر لیتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس دارالمدینہ جامعۃ المدینہ جس میں آٹھ سال کا درس انظامی کورس کرایا جاتا ہے اس میں داخلہ مدنی منہ لے لیتا ہے جس میں وہ عالم بعمل اور امیر سنت کے عطا کردہ مدنی فلو پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو اسی طرح دارالمدینہ الحمد اللہ ہمارا شعبہ ہے جو حص مکمل کرنے کے بعد دارالمدینہ میں داخلہ لے لیتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ آپ کے مدنی منع کو حفظ کرانے کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ کی مجلس میں یہ فارغ نہیں چھوڑا بلکہ الحمدللہ للہ دارالمدینہ میں ان کو جدید تعلیم کے حوالے سے اس کی شاخیں مختلف شہروں میں بتدریج کھلتی جا رہی ہیں اور جامعۃ المدینہ جس میں عالم دین بنتے ہیں پھر اسی میں مفتی کورس بھی ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے ان مدنی منوں کو جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا با عمل حافظ قرآن قیامت کے دن اسے اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حفظ کر رہے ہیں جو مدنی مننے ہمارے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حفظ کر رہے ہیں جو مدری سین سن رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کلام قرآن کی تعلیم کو آپ عام کر رہے ہیں آپ ناظم سن رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو چنا ہے آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ سرپرست ہیں کہ آپ کے مدنی منع مدنی منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سرمائے کی حفاظت کیجیے جی ہاں اس کو یوں چھوڑ نہ دیجیے اگر آپ کی جیب میں رقم زیادہ ہوتی ہے آپ اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں اپنے ان مدنی منوں کو مدنی منیوں کو جو اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کیجئے ان کا خیال کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی یہ طوفان ہے گناہوں کی جو سیلاب ہیں اس میں کہیں یہ ہماری پھول یہ کہیں بہہ نہ جائیں کہیں یہ ہمارا جو ایک آشیانہ ہے جو یہ تاج محل ہے یہ کہیں گر نہ پڑے تو اپنے ان تمام سرمایے کی حفاظت کیجئے اور خوب کوشش کیجئے کہ مرتے دم تک میرا بچہ جو حافظ قرآن ہے مرتے دم تک یہ حافظ قرآن ہی رہے اس کے لیے دعا بھی کریں اسی کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ کی جو ہماری یہ مجلس کام کر رہی ہے ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور بھی ہمارے اظہار بہت سارے کام ہیں بےچارے بہت سوچتے رہتے ہیں کہ کئی سردیاں آ گئی ہیں کئی جگہوں پر ان کو ہیٹر بھی لگانے ہوتے ہیں مدرسے میں کمبل بھی دینے پڑتے ہیں کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے اب بارشیں شروع ہوں گی تو یہی مجلس ہے جو بھاگم بھاگ کہیں چھتے لگوا رہی ہوگی تو کئی تعمیراتی کام کرا رہی ہوگی تو کئی پانی کا مسئلہ تو ظاہر ہے آپ کے گھر میں دو چار بچے ہیں تو یہ دو چار بچے ہی ہمارے پورے بجٹ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہماری اس مدرس المدینہ کی مجلس کو جو پچہتر مدنی من مدنی منوں کو پال رہے جی ہاں یہ ساری تعلیم دعوت اسلامی فیس اب اللہ فراہم کرتی ہے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے اگر آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے کچھ تعمیراتی کام ہو آگے بڑھیے اس کام میں حصہ لیجیے ثواب جاریہ ہے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم دنیا میں رہے نہ رہے ہمارے ذریعے سے اگر یہ کوئی کام ہو گیا جب تک یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور قرآن پاک کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں اس دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے اللہ ہماری اس مجلس کو شاد و آباد رکھے ان میں آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرمائے ان کے جو بھی نیک و جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے ان کو پورا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, علی اللہ تعالی محمد ہمیں <تصفح> <حمد تصفح> ابھی مجھے اطلاع ملی کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہے اس کے سو سلسلے مکمل ہو گئے اور آج ہمارا یہ 101 نمبر سلسلہ جو ہے یہ ریکارڈ ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو ان پھر 102 نمبر سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو آج ہمارا سلسلہ کرنا تھا ہمیں کچھ قاری صاحبان نے سوالات بھی بھیجے تھے ہم نے کچھ مدنی منوں کی کمزور جو منزلیں ہو جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل ہمارے سلسلے میں وہ سوالات ہم شامل کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب